تل کا تلک مبی الف لام یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے قرآن تا ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وہی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے اب تھی ان تو روئی تو ہملی سجدی یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدو لکا کیدا مبین انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تأويل ويتم نعمته عليك وعلى آل ہیسی كما أتمها على الی من قبل إبراهيم وإسحاق اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے اور تم پر اور یاقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک لقد كان في يوسف وإخوته آيات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 مصبت ان ان ابانا لفی ضلال مبین یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی یعنی بنیامین سے زیادہ محبت ہے حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اوھلووصففہ اوے طرحو ہو ضی یاخلو لک وجہ ہو اھی ک یاخلو ل کو وجہ ہو اھی کو وتکونو بعدیہیقوم صالحی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ کو میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں اور کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے کال ان نیل یا زنونی خوف این کل تم من ہوں غوفی لو یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے انس بند ادوس وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے فلما إِلَيْهِ بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے چنانچے ڈال بھی دیا تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو جمشو اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وما آن تب مؤمن لنا ولو كنا صادقين کہنے لگے ابا جی یقین جانئے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں ج قومی سی بین کو سکم امرا فصب رو جمیل مستین والا میں تصوف اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے اللہ علیمل اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا لو خوشخبری سنو یہ تو ایک لڑکا ہے اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا و شروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھے اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْتِيَنَا فَعَلَأَوْ سیالہ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ <الْمُحْسِنِين> اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں تلک کالم ان ہوں ربی احسن ان اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پنا وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی الا قد ہم اور سو اول فہش دن الْمُخْلَصِينَ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے وسط بقت قومی الف یا سعید الب قالت میں جز امن اور دبی اہلی کسو ان پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے قال ہی عن نفسی وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين يوسف نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں رآ من قال من کیدکن ان کیدکن پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے یوسف اعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی موافع مانگ یقینی طور پر تو ہی خطاکار تھی وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاہا عن نفسہی قد شغفها حبا اننا لنراها فی ضلال مبین اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ رو ن ہوں اکبر ہوں کریم چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشش تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مببوط ہو کر اپنے ہاتھ کار ڈالے اور بول اٹھی حاشا للہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِن عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا قال رب السجن احب علی مما یوسف نے دعا کی کہ رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے <تصفيق>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 عَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبِّ نَابِهِ تَوِيلُهُ إِنَّنِي أَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو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 ترکت قوم هم هم یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں واتبعت ملت میں کنشری کب لہ می شعین اور میں نے اپنے باپ دادا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 یا صاحبِ السجنِ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِن اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اے میرے قید خانے کے ساتھیو کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاتُمْ حُكْمٌ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ تعبدوا أَلَّا تَعْبُدُوا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <تصفيق>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 خاحب سن امرست اے میرے قید خانے کے ساتھی اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے جب ربی فلسنی اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنِّي تم لو اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں نیز سات خوشے ہرے بھرے ہیں اور سات اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں اے درباریوں اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ احلام وما نحن انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں وَقَالَ مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ أَنَا أُنبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ <فَأَغْصِلُون> اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائی دیتا ہوں بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے یوسفی کو افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِيَةٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ چنانچے اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے ساتھ اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں کالت ضاون سب حسین فضرو فیسوم بولی فضر فیسوم بولی قلت کلو یوسف نے کہا تم سات سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو تم میں لکھ سب شدا د قدم تم لنو پھر اس کے بعد تم پر سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا تم نیوس پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے وقال اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ چنانچے جب ان کے پاس ایلچی جی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاڈ ڈالے تھے میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے کالم خطو بکن یو سف نفسی النحا شہم علم سو قالت الان حصحص الحق انا عن و لمن بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ ہم کون میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا ابر انفسی انسو روح مربی ان غفور اور میں یہ دعوا نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے مَكِينٌ المل اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجیے یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ برحمتنا من نشاء ولا أجر المحسنين اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوے پر کار بند رہتے ہیں اخوت فدخلوا عليه فعرفهم له اور جب قہد پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے ولم جہز ہوں جہاز الفل اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں فَإن لَم بھی فلا لكم عندي ولا تقربون اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلّہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے قل علی فت نہیں جالو بات ہوں فیری حلیم لم یا اریفون لمفون الحم یب جم اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہیں کے کجاو میں رکھ دیں تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے فأرسل معنا اخانا له چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے والد نے کہا کیا کہ میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ اب نبی حدت لین و ن میرو احلن و نح فگو اخان و نژ لیر اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا سل موسم ماہنی بہوح پبل موسم کا مک والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر گے۔ اللہ یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ ترومیوں اگنی اناہ الْحُكْمُ إِلَّا ل اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضها اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے وَلَمَّا دَخلُوا عَلَى يُوسف اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں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 پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو قالوا ماذا انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے نسو الملکی والی مبھی حملو بائر بھی, حمل بھی, حمل بھی, حمل بھی زائ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونڈ کا بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں قالوا فما ان كنتم انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی اولو جز اون جد فی روہلی فہو جز ن جز والی انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں سوف مکلی خوا خاف کی نو دجتی ملی چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برامد کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے خاطر یہ تدبیر کی اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے قالوا اِن يسرق فقد سرق اخل لہو من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها لہم قال شر واللہ اعلم بما تصفون بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے قالوا یا ایوہا العزیز ان لہو ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کا ایک بہت بوڑا باپ ہے اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں خد ع یوسف نے کہا اس نا انصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے مست اصو مسون جی قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپ کے چپ کے مشورہ کرنے لگے ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے فکل شہید نل علی نم کلیل جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی واسأل القرية التي كنا فيها نف اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں جمی عَسَ اللَّهُ أَن بِهِم جميعاً، إِنَّهُ هُوَ <الْحَكِيم> <تصفيق> چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی یعقوب نے یہ سن کر کہا نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے کچھ باعید نہیں کیا اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے بے شک اس کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل اور یہ کہہ کر انہوں نے مو پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفیت پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے یاقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یا بنی یذہبو فتحسسو من یوسف و اخیہ ولا تیئسو من روح اللہ <سلم> <سلم> میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نہ امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں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 وجئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجیے یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا عجرتا فرماتا ہے یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا پولو سفی قدمن الله علينا انه من, من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا قالوت لقد آثرك وإن كنا <تصفيق> انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی اللہ تمہیں معاف کرے وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے هذا فألقوه على يأت بصيرا بأهلكم میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ کال اب انجی دوری تو فن دون اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے ان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں فلم الج البیرو القاہ الجہ فرتد بصیرو کولم اقل کم این مِنَ اللَّهِ مَا لَا م پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی چنانچہ فوراً ان کی واپس آ گئی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے نہ کنا خاطئین وہ کہنے لگے ابباجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے ہم یقیناً بڑے خطاکار تھے قال سوف استغفر لکم ربی انہو ہوا الغفور الرحیم یعقوب نے کہا میں قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخش کی دعا کروں گا بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے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 مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ اللہ سب چین سے رہیں گے ورفع وقد احسن بیز اخرجنی مینی وجہ ابھی کم مینل بدوئم مِنْ وجہ ابھی کم مینل بدوئمین باد ان شی پانو بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما انہو هو اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دہا سے یہاں لے آیا حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل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 میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے وما الناس ولو اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو وما تسألهم من اجب ان هو الا للعالمين حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں تم من عذاب اللہ او و هم لا يشعون بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو الحدی سبیلی ادرو الا بسن تبانی و صبح المشرقی اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوا اختیار کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہت ادست ن سو نف نش ولب سونا کجری می پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی یعنی کافروں پر عذاب آیا اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا لقد کینفی قاصا سائبرت الب میںدی سعی افتراول کی تفصیل قومی یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھر لی گئی ہو بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان